نے چند دنوں سے بالیات اور شرح کا سلسلہ جاری کیا ہوا اس سلسلے کی ایک کڑی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 اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے سبحان اللہ کفر اور باطل کا اگر لے دور دورہ ہو غلبہ ہونا تو اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے باطل سے ٹکر باطل کی مخالفت ہوتی ہے باطل طاقتوں کے ساتھ ٹکرانا ہوتا ہے جب اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے پھر چلے ہوتے ہیں سبحان اللہ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 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شریف اللہ اللہ <وکر> وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک لاکھوں سال کے چلے نہیں پہنچاتے <تصرف> سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ تو اقبال فرماتے ہیں ارے بھائی وہ کیسا فخر ہے وہ کیسی عجیب درویشی ہے جس درویشی سے حاصل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 تو پھر چور ہی نہیں ہوتا سمجھ نہیں آئی فقر آل... ہے میروں کا میر آپ فرماتے ہیں اوئے。بے وقوف اس کو فقر نہیں کہتے کہ وہ حاکموں کا محتاج ہو نہیں فقر یہ ہے کہ حاکم اس کے محتاج ہو آل... آل... آل... آل... آل... آل... میروں آل... میر آل... آل... آل... آل... آل... کا میر آل... آل... ہے فقر ہے شاہوں کا شاہ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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب مقصد اور غرض و غایت کے اعتبار سے دونوں میں فرق بتانا چاہتے ہیں سبحان سبحان اللہ، سبحان فرماتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکیے اکلو رد علم کا مقصود ہے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 زمیمہ فکارا لوگ اپنی نگاہ اور تربیت سے پاک کرتے ہیں نکالتے ہیں ان سفات بری صفات کو نکال دیتے ہیں اور اچھی صفات دل میں دارد. دارد. دارد. اور یہ پکی بات ہے کہ فکرا لوگ جو ہوتے ہیں نا ایمان سے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 با سبحان